ہر قسم کی ہمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت و سلام ہوں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخدس پہ الوافی بما فی حین دس مقاصد پہ مشتمل احادیث کی عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں دس مقاصد میں سے چوتھا مقصد بلکہ تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے اور نماز سے متعلقہ اس کتاب میں کئی فصول ہیں ان میں سے چوتھی فصل صفت الاثلا یعنی کہ نماز کے طریقہ کے بارے میں ہے اس چوتھی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے اٹھائیسواں باب سلاط الخوف کے بارے میں ہے نماز خوف کے بارے میں ہے اس باب میں دو حدیثیں ہیں ان میں سے پہلی حدیث حدیث نمبر چار سو اکسٹھ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم پڑھنا چاہیں گے حدیث نمبر چار سو باسٹھ فور سکس ٹو میم اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم ہیں جابر رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جوہینہ جناب جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما معاصر وید ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوہینہ کی ایک قوم سے جنگ لڑی جو ہے نا ایک بڑا قبیلہ ہے تو اس قبیلے کے کچھ لوگوں سے ہماری لڑائی ہوئی جنگ ہوئی اور کس کی قیادت میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فقات الون شدیدہ تو انہوں نے ہم سے شدید قسم کی لڑائی کی یعنی کہ انہوں نے اچھی طرح ہمارا مقابلہ کیا فلم صلی نہ تو جب ہم نے ظہر کی نماز ادا کر لی قال المشرقن تو مشرکین نے کہا یعنی کہ جو ہے نا قبیلے سے تعلق رکھنے والے مشرکین نے آپس میں کہا ایک دوسرے سے کہا کیا کہا لو ملنا لقت قا اناہم اگر ہم ان پہ یکبارگی حملہ کر دیں تو یقیناً ہم ان کو کاٹ کر رکھ دیں مشقین کہنے لگے کہ ہم ایک ساتھ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور حملہ ایسا ہو کہ جس حملے سے ہم ان کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دیں ان کو کاٹ کر رکھ دیں فخبر جبریل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارک تو جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ وہ لوگ آپ پہ اور آپ کے ساتھیوں پہ یکبارگی ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں فض لنا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہم سے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ نبی علیہ صلاحت وسلام کے سامنے وہ لوگ موجود تھے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم یکبارگی مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اس فیصلے کی آپ کو اطلاع نہیں مل سکی اس فیصلے کے بارے میں آپ نہیں جان سکے جبریل علیہ السلام اوپر سے آئے تب جا کر آپ کو پتہ چلا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے انبیاء کرام نام علی مصلاۃ اسلام کے پاس اتنی ہی غیبی باتیں تھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیں ان سے بڑھ کر نہیں اور عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو جو ہر بات کو جاننے والا ہو اور وہ کون ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں قل لا يعلم من الا اللہ آپ بتا دیں ان لوگوں کو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی اور نہ زمین والوں میں کوئی قالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ وقالو اور انہوں نے کہا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کلفظ یہاں پہ کیوں آیا ہے تو اس لیے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ جب ہم نے زور کی نماز پڑھ لی جناب جابر کہتے ہیں جب ہم نے زور کی نماز پڑھ لی تو مشرقین نے کہا کہ ہم ان پہ یکبارگی حملہ کریں تو ہم یقین ان کو کاٹ کر رکھ دیں مزید کیا کہا وہ جناب جابر بیان کر رہے ہیں وقالو اور انہوں نے یہ بھی کہا ان من الاولاد کہ بے شک بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس نماز کا وقت حاضر ہونے لگا ہے ان کے پاس وہ نماز آنے لگی ہے جو انہیں اولاد سے بڑھ کر محبوب ہے یعنی کہ اثر کی نماز زور کی تو یہ پڑھ چکے ہیں اب جس نماز کا وقت ہونے لگا ہے وہ اثر کی نماز ہے اور اثر کی نماز ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے یعنی کہ ایک طرف اولاد ہو ایک طرف نماز ہو نماز اثر تو یہ نماز اثر کو اولاد پہ ترجیح دیتے ہیں اس جملے میں بھی میرے لیے آپ کے لیے درس ہے عبرت کا سامان ہے کہ اثر کی نماز اتنی پیاری نماز ہے کہ صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے اولاد پہ فوقیت دیا کرتے تھے اور آج لوگ اولاد کی خاطر اولاد کے ساتھ مجلس کی خاطر اولاد سے گفتگو کرنے کی خاطر نماز کو قربان کر دیتے ہیں صحابہ کا اولاد کو نماز پہ قربان کر دیا کرتے تھے فلم محدر قلآ جناب جابر کہتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا کالا جناب جابر کہتے ہیں صفنا صفینی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفحے بنائیں ولمشرکن ابیننا وبین القبلہ جبکہ کہ مشرقین ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھے یعنی کہ مشرقین ادری تھے جدھر ہمارا قبلہ تھا تو معاملہ آسان ہو گیا کہ قبلے کی طرف نماز میں منہ بھی ہو جائے گا اور مشرقین کی نگرانی بھی ہو جائے گی مالا جناب جابر کہتے ہیں فقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی یہ کون سی تکبیر ہے تقبیر تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر جس سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اب देखिए دشمن سامنے کھڑا ہے اس کے باوجود نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے میرے وہ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا وہ ذرائع صدیث پہ غور کریں ورقا فرقہ اور آپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکو کیا ثم سجدہ و سجدہ الصف الاول پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا نبی علی سات اسلام نے مسلمانوں کی کتنی صفیں بنائی تھیں دو تو تکبیر تحریمہ سب نے ایک ساتھ کہی سورہ فاتحہ وغیرہ سب نے ایک ساتھ پڑھی رکوع میں سب ایک ساتھ گئے لیکن اور رکوع کے بعد قوما بھی سب نے ایک ساتھ کیا لیکن جب سجدہ کی باری آئی تو آپ نے بطور امام سجدہ کیا اور مقدیوں میں سے پہلی صف نے سجدہ کیا دوسری صف سیدے میں نہیں گئی کیوں کیونکہ دونوں صفے اگر سیدے میں چلی جائیں گی تو دشمن حملہ کر دے گا آپ اندازہ کیجیے کتنی نازک صورتحال ہے کتنا حساس وقت ہے اس کے باوجود نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے فلموں پس جب وہ کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والی پہلی صف جب وہ سیدے سے فارغ ہو گئے تو الثانی تب دوسری صف نے سجدہ کیا یعنی کہ نبی علی السلام اور پہلی صف سیدے کرنے کے بعد کھڑے ہو چکے ہیں دوسری رکت کے لیے تو اب دوسری صف نے سیدہ کیا ثم اخر صف الاول پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی و تقدم اصف اور دوسری صف آگے بڑھ گئی دوسری صف نے پہلی صف کی جگہ لے لی اور پہلی صف نے دوسری صف کی جگہ لے لی فقام و مقام الاول تو یہ کھڑے ہوئے کون دوسری صف دوسری صف والے کھڑے ہوئے مقام الاول پہلی صف کی جگہ پہ اب فکبر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم وکبر تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم اکبر کہا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا ورقا فرقہ نا آپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکو کیا ثم سجدہ وس ادہ ماحصف الاول اب جب سجدے کی باری آئی اب ہم نے نہیں اب کس نے سجدہ کیا ہے کہتے ہیں پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سیدا کیا یہ وہ پہلی صف ہے جو پہلی رکعت میں کیا تھی دوسری صف تھی اب یہ پہلی سف بن چکی ہے وقام آسانی اور دوسری صف کھڑی رہی وہ سیدے میں نہیں گئے تاکہ دشمن کی نگرانی کر سکیں اب نبی علی سات و السلام اور پہلی صف یہ لوگ سجدہ کر کے بیٹھ چکے ہیں کس میں اتہیات میں تشہد میں تو سجد الصف فلم تو جب سجدہ کر لیا دوسری صف نے یعنی کہ دوسری صف نے اب سجدہ کیا سم درسو جمیا پھر سارے کے سارے بیٹھ گئے کس کام کے لیے تشہد کے لیے تو سلم علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سلام کیا یعنی کہ انہیں سلام کہا السلام علیکم و اللہ اور سلام پھیرا اور انہوں نے بھی آپ کے پیچھے سلام کہا تو اس انداز سے صلاحت خوف ادا کی گئی ہے نبی علی صلاحت وسلام کی کتنی رکھتے ہوئیں دو اور ان کی بھی کتنی رکھتے ہوئیں دو اور جو پہلا طریقہ ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا ہوا تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں یہ تھا کہ ایک گروہ نے آپ کے ساتھ سب بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا اور آپ نے اس پہلے گروہ کو ایک رکت پڑھائی تھی پھر آپ دوسری رکت کے لیے کھڑے رہے لیکن انہوں نے خود ہی اپنی رکت مکمل کر لی تھی رکت مکمل کی سلام پھیرا اور چلے گئے اور پھر دوسرا گروہ آیا تو آپ نے ان کو نماز پڑھائی کتنی ایک رکت اور پھر آپ بیٹھے رہے کس میں اطحیات میں اور انہوں نے اپنی دوسری رکت مکمل کی اور پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا کہ ان کے ساتھ دوسری دوسرے گروہ کے ساتھ جبکہ دوسرا طریقہ جو ابھی ہم نے پڑھا حدیث نمبر 462 462 اس میں کیا ہوا ہے اس میں آپ نے سب کے ساتھ ایک ساتھ نماز شروع کی ہے اور سلام بھی سب کے ساتھ ایک ساتھ پھیرا ہے بس سجدے میں جو دوسری سب تھی وہ بعد میں سجدہ کرتی رہی ہے تو یہ نماز خوف کے دو طریقے ہیں ان طریقوں پہ غور کریں اور عبرت حاصل کریں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیوں دی مہمان آئے ہیں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیوں دی بیگم بچوں کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیوں دی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ موت ہے موت سامنے تلواریں چڑھ رہی ہیں خنجر چڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود نماز پڑھی جا رہی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. تو اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا اس کے ساتھ ہی چوتھی فصل جس میں نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم بڑھتے ہیں مادت کے ساتھ یہ فصل چوتھی اب شروع ہو رہی ہے پہلے کون سی تھی نمبر لکھنے میں ان سے غلطی ہو ہاں یہ جو فصل ہم پڑھ رہے تھے معذر کے ساتھ تیسری فصل تھی اور مجھے دھوکا کس بات سے لگ رہا تھا آپ اپنا پیج دیکھیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے دو سو پانچ دو سو پانچ جو پیج ہے اس کے ساتھ ہی کیا لکھا ہوا ہے صفت الاصلاح اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہے نمبر چار تو اس سے مجھے غلط فہمی ہوئی ورنہ یہ فصل کون سی پڑھ رہے تھے ہم تیسری فصل پڑھ رہے تھے صفت تو اب ہم چوتھی فصل کتنے منتقل ہو رہے ہیں وہ کیا ہے الفصل الرابع العمل المل وصحب الفصلا کہ العمل کوئی کام کرنا کوئی حرکت کرنا وصح و بھول جانا پھر صلاحطی نماز میں تو نماز میں کوئی حرکت کرنا کوئی کام کرنا یہ کیسا ہے اور نماز میں بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا دو چیزوں کے بارے میں یہ چوتھی فصل ہے العمل الوص و فصلاح العمل کوئی عمل کرنا کوئی حرکت کرنا وصحب اور بھول جانا پھر صلاحطی نماز میں تو اس فصل میں بھی کئی باب ہیں پہلا باب کیا ہے باب ان نہ یو نماز میں کلام کرنے کی ممانعت ان کے نماز میں کلام کرنا منع ہے اس بارے میں احادیث لائی جائیں گی حدیث نمبر چار سو فور سکس تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبد بن مسعود عنہ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عرویت ہے قال وہ کہتے ہیں کنسلم صلی اللہ علیہ وسلم ولا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا کرتے تھے آپ پہ سلام ڈالا کرتے تھے جب کہ آپ نماز میں ہوتے ہم آپ کو سلام عرض کرتے جب کہ آپ نماز میں ہوتے کننان وسلم علنبی ہم نبی علی کو سلام کہتے آپ کو سلام عرض کرتے وہ وفصلح جب کہ آپ نماز میں ہوتے فعر الدعلین تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے یعنی کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ تو آپ کہتے ہیں علیکم السلام و اللہ نماز میں اور سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے یہ گفتگو ہے یہ کیا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں تمہارے اوپر تمہارے اوپر مخاطب کر رہی ہیں تمہارے اوپر بھی سلام ہو فلم نجاشی جب ہم واپس آئے نجاشی کے پاس سے یہ کون کہہ رہے ہیں صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کے راوی یعنی کہ شروع اسلام میں آپ نماز میں ہوتے ہم سلام کہتے آپ سلام کا جواب دیتے لیکن جب وہ وقت آیا کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے یعنی کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں پہ جب جب ظلم و ستم بڑھا تو وہ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے کہاں افشا کی طرف تو کہتے جب ہم افشا سے واپس آئے تو واپس مکہ میں آئے تھے یا مدینہ میں تو یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ مدینہ میں آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہتے ہیں فلم راجا جب ہم واپس آئے من عند النجاشی نجاشی کے پاس سے تو سلم علیہ ہم نے آپ کو سلام کہا ہم نے سلام عرض کیا فلم یردہ علیہ تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا یعنی کہ زبان کے ساتھ جواب نہیں دیا وقال اور فرمایا ان شغلا یقیناً نماز میں ایک مصروفیت ہوتی ہے ان کی نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو نماز میں نماز سے توجہ ہٹا کر سلام کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے نماز تلاوت کلام پاک کا نام ہے تسبیح اور اذکار وغیرہ کا نام ہے تو آپ نے کہا ان نفِ صلاحت شکل یقیناً نماز میں ایک مصروفیت ہوتی ہے شکل کی تنوین یا تو تعلیم کے لیے ہے کہ بہت بڑی مصروفیت ہوتی ہے یا یہ تنوین پھر کس کے لیے ہے تنویر کے لیے ہے کہ نماز میں طرح طرح کی مشغولیت ہوتی ہے کبھی ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کبھی فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی رکوع کی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی قوما کی دعائیں کبھی سجدہ کی دعائیں کبھی تشاوت کی تو سلام کا جواب کیسے دیں لیکن اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب اشارے سے دیا جائے گا ابتدائی اسلام میں سلام کا جواب زبان سے دیا جاتا تھا پھر یہ چیز ختم ہو گئی اب سلام کا جواب دینا مشروع ہے لیکن اشارے کے ساتھ اور اس کے دلیل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صحیب سے اور دوسرے نمبر پہ امام بدود الوید کرتے ہیں جناب بلال سے دونوں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلۃ والسلام کو جب درانی نماز سلام کہا جاتا تو آپ اشارے کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا کرتے تھے تو آج بھی اسلام کا جواب دیا جائے گا لیکن ہاتھ کے اشارے سے اور احادیث احادیث اس معاملے میں واضح ہیں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو چونسٹھ فور سکس فور اور پچھلے حدیث کے تعلق سے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نجاشی کے پاس گئے کالوں کی زمین میں پہنچ گئے کس لیے دین بچانے کے لیے کس لیے دین بچانے کے لیے دین پہ اپنے وطن مکہ کو قربان کر دیا دین پہ اپنے رشتے داروں کو جو مکہ میں موجود تھے قربان کر دیا دین پہ مکہ میں موجود اپنی پراپرٹی اپنے گھر اپنی جائیداد اپنے مال کو قربان کر دیا صرف دین بچانے کے لیے سمندر کراس کر کے نجاشی کے پاس پہنچ گیا اور آج مسلمان کسی اسلامی ملک سے نکلتا ہے گوروں کی زمین پہ پہنچ رہا ہے کیا قربان کرنے کے لیے دین قربان کرنے کے لیے دین کو قربان کر رہا ہے کس کی خاطر پاؤنڈ کی خاطر ڈالر کی خاطر اپنا دین بھی قربان کر رہا ہے اپنی فیملی کا بھی اپنے بچوں کا بھی اپنے پوتوں کا بھی اپنے پڑپوتوں کا بھی یورپ کے خواب دیکھنے والے میرے مسلمان بھائی اگر تیری نسل میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا ذمہ دار کون ہوگا تیرا کوئی بیٹا کافر ہو گیا تیری بیٹی کافر ہو گئی یا تیرا پوتا پوتی یا نواسا نواسی یا پڑپوتا پڑپوتی کوئی ان میں سے کافر ہو گیا عیسائی بن گیا وہاں پہنچ کر یہودی بن گیا یا ملحد بے دین بن گیا اللہ کا منکر بن گیا تو کیا جواب دے گا روزے کیا صحابہ اکنام نے قربانیاں دیں دین کو بچانے کے لیے اور تو دین کو سب سے پہلے قربان کرتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف دین ہو دوسری طرف کو اور کی ہو سب سے پہلے دین کی قربانی دیتے ہو دین کو قربان کر دیتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کرنا چاہیے مسلمان ملک میں رہیں یا آپ کے لیے غنیمت ہے اپنے دین کو بچائیں اپنے دین کو محفوظ رکھیں مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کم تنخواہ ملے ہلکی جاب مل جائے کوئی مسئلہ نہیں حدیث نمبر چار سو فور سکس فور میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم ان الحکم السلمی قال بین وسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاویہ ہیں کون سے معاویہ ہیں یہ, یہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نہیں ہیں یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں یہ وہ معاویہ نہیں ہیں جن کو صحابہ کلام کے دشمنوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کی جن کے جناب علی رضی اللہ عنہ سے اختلافات رہے ہیں یہ وہ معاویہ نہیں ہیں جن کے ہاتھ پہ جناب حسن بن علی نے بیت کی تھی یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کو حسن و حسین نے اپنا خلیفہ مانا تھا یہ اور معاویہ ہے معاویہ بن حکم اسلمی ہیں قال وہ کہتے ہیں بین انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اذ تب یعنی جب میں نماز پڑھ رہا تھا اپ کے ساتھ تب اتا سرادل من القوم لوگوں میں سے کسی آدمی نے چھینک لی فقلت تو میں نے کہا يرحمك الله اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں چینک آئے تو مسلمان کو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ اور یہ آپ اونچی واضح کہیں گے تاکہ جو مسلمان آپ کے قریب بیٹھا ہے وہ اس کا جواب دے اچھا اگر کہیں میٹنگ ہو رہی ہو کہیں کوئی مجلس ہو تو وہاں پہ بھی اونچی واضح سے کہیں گے جی ہاں اس مجلس میں آپ بری باتیں کرتے ہوئے تو شرماتے نہیں ہیں اس مجلس میں جھوٹ بولتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی اس مجلس میں غیبتیں کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی کسی اور مسلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے شرم کیوں آئے اونچی کی بات سے کہیں الحمدللہ تو جو آپ کے قریب مسلمان بیٹھا ہوگا وہ کیا کہے گا آپ نے کہا الحمدللہ تمام تریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہے گا یحم و اللہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے فی المدارے ہے کرتا رہے کتنی پیاری دعا, دعا ہے کتنا عظیم ہے میرا دین کتنا عظیم ہے وہ دین جو آپ نے اختیار کیا ہے اس کی قدر کریں دین نے ہمیں گالیاں دینا نہیں سکھایا بات بات پہ دعائیں دینا سکھایا ہے بات بات پہ اللہ کا نام لینا سکھایا ہے دیکھیے مفت کی دعا مل رہی ہے پانچ چھ لوگ آپ کے بائیں بیٹھے ہیں وہ کیا کہیں گے یرحمک اللہ اور پھر آپ کیا کہیں گے اللہ آپ کو ہدایت پہ رکھے اللہ آپ کو سرات مستقیم پہ رکھے اللہ آپ کو سیدھا راستہ مسلسل دکھاتا رہے اللہ آپ کو خیر کے کام سجاتا رہے وہی صلی اور اللہ آپ کی حالت کی اصلاح کرے آپ کے حالات ٹھیک کر دے آپ کے معاملات سنوار دے کتنی پیاری دعائیں ہیں کیا ہم نے اس چیز کی عادت ڈالی ہے اپنے بچوں کو آپ کہیں گے جی ہم نے کئی دفعہ بچوں کو کہا ہے نہیں جیسے باقی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں کس چیز کی عادت ڈالتے ہیں ہاں جی گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہنا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے وہ بائے بائے گڈ مارننگ یہ چیزیں جو سکھا رکھی ہیں ان بچوں کو اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ یہ چیزیں سکھائیں جو دعاؤں پہ مشتمل ہیں جو اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہیں تو یہ انداز اپنے بچوں کو سکھائیں اس کی عادت ڈالنے عادت کیسے ڈالی جاتی ہے ایسے ہی بچوں کو السلام علیکم کی عادت آپ نے کیسے ڈالنی ہے بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت کیسے ڈالنی ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کیسے ڈالنی ہے بار بار پوچھنا بیٹا بسم اللہ پڑھی ہے بیٹا کس ہاتھ سے کھا رہے ہو بیٹا کمرے میں آؤ س... آئے ہو سلام نہیں کہا واپس جاؤ سلام کہہ کے پھر میرے پاس آؤ بچہ گھر میں داخل ہوا بیٹا آپ نے سلام نہیں کہا واپس جائیں دوبارہ آئیں اور سلام کہیں بیٹا چھینک لیا آپ نے یہ بار بار آپ کہیں بچے سے عادت ایسے نہیں پڑتی عادت ڈالی جاتی ہے خدا آپ نے چھینک لی ہے الحمدللہ کا کچھ کسی نے جواب نہیں دیا آپ کہیں بیٹا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا اس انداز سے بچوں کو عادت ڈالی جائے تو معاویہ کہتے ہیں میں نے کیا کہہ دیا یہ الحمت اللہ اللہ تمہارے اوپر تمہارے اوپر تمہارے اوپر رحمتیں عادل کری یہ کیا ہو گیا یہ کلام ہو گیا یہ گفتگو ہو گئی الحمدللہ للہ چھینک آئے الحمدللہ کہنا گفتگو نہیں ہے لیکن جس نے چھینک لی ہے اس کو جب آپ نماز میں کہیں گے یعم و کلّہ تمہارے اوپر اللہ کے رام تازل ہو تو کلام ہو گیا تو معاویہ بن حکم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو کہتے ہیں فرمان القوم لوگوں نے مجھے گھورا اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں نے مجھے اپنی تیز نگاہوں کے ساتھ گھورا مجھ پہ اپنی تیز نگاہیں ڈالی فقول تو میں نے کہا اب یہ نئے مسلمان ہیں انہوں نے مزید پھر گفتگو کر دی کہ جب سب نے دیکھا معاویہ کی طرف تو کہنے لگے واہ واہ سکلا امیا واہ سکلا امیا ما شانکم, ہائے میری ماں کا مجھے گم پانا ہائے میری ماں مجھے گم پائے ما شانکم تمہیں کیا ہوا ہے تندریا میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو یعنی کہ معاویہ پریشان ہو گئے کہ میں نے دعا دی ہے اللہ اور یہ سب مجھے گور رہے ہیں کیوں گور رہے ہیں مجھے میں نے کیا میرا قصور کیا ہے میں نے غلطی کیا کی ہے اور یہ لفظ کہا کہ ہائے میری ماں کا مجھے گم پانا یہ لفظ عربی لوگ استعمال کیا کرتے تھے معاشا ان حکم تمہیں کیا ہے تمہارا کیا معاملہ ہے تندرولی تم میری طرف دیکھ رہے ہو فجالو یغلبو نبی اے دلا تو وہ شروع ہوئے کون لوگ شروع ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنے لگے اس انداز سے یعنی کہ مجھے چپ کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا یعنی کہ انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا پہلے ابھی یہ ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں پہلے کیا کیا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے گورا ہے یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا جن کے لیے دیکھنا ممکن تھا اور معاویہ گفتگو کرتے رہے آگے سے تو صحابہ کرام نے پھر اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کیے تاکہ چپ ہو جائیں فلم تم جب میں نے ان کو دیکھا کون کہہ رہے ہیں معاویہ بن حکم وسلم کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا کہ یسمیتوننی تو ننی کہ وہ مجھے چپ کروا رہے ہیں مجھے خاموش کروا رہے ہیں لا کنی لیکن میں خاموش ہو گیا یہ کیا مطلب جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے چپ کروا رہے ہیں لیکن میں خاموش ہو گیا تو یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے وہ مقدر ہے وہ کیا ہے مقدر ہے اور یہ عبارت سے بھی پتا چل رہا ہے اور لمحہ سے بھی پتا چل رہا ہے لمحہ کو جواب چاہیے یعنی کہ جب میں نے ان کو دیکھا مجھے چپ کروا رہے ہیں جب تو جب کا جواب کیا تب کیا ہوا تو یہاں پہ یوں ہے پلبا رئی تم یوسمتون سکت تو یا غذیب تو جب میں نے ان کو دیکھا کہ یوسمتن مجھے چپ کروا رہے ہیں تو غذیب تو مجھے بڑا ان پہ غصہ آیا لا کنی تو لیکن میں چپ ہو گیا خاموش ہو گیا غصہ تو بڑا آیا لیکن میں غصہ پی گیا اور چپ ہو گیا خاموش ہو گیا تو ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے کئی ایسے جملے ہم استعمال کرتے ہیں جن جن میں کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں محظوف ہوتے ہیں کہنے والا بھی جانتا ہے کیا محصوف ہے اور سننے والا بھی جانتا ہے کیا معذوف مثال کے طور پہ کسی آفس میں آپ بیٹھے ہوں جہاں پہ ٹوکن سسٹم ہو اور ٹوکن سسٹم میں آپ کو آواز دی جا رہی ہو نمبر سو نمبر ننانوے نمبر ایک سو دس آپ بولنے والا کیا کہہ رہے ہیں نمبر ایک سو دس اس میں مقدر کیا ہے کہ جس کا ایک سو دس نمبر ہے وہ آ جائے اب اس کی باری آ گئی ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو اس کی کئی مثالیں آپ اردو میں دے سکتے ہیں تو ایسے ہی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ حذف اور یہ الفاظ جو یعنی کہ عبارت میں باقاعدہ موجود نہیں ہوتے ان کا معنی موجود ہوتا ہے یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بولنے والا بھی جانتا ہے سننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا لفظ جو ہے وہ معذوف ہوگا مقدر ہوگا یہاں پہ کیا کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے چپ کروا رہے ہیں تو غذیب تو مجھے بڑا غصہ آیا لا کن لیکن میں خاموش ہو گیا فلم صلی اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب دیکھیں مرا باپ کیا تھا نماز میں بھول جانا یا نماز میں کیا کرنا کوئی حرکت کرنا کوئی کام کرنا تو یہاں پہ دیکھیے صحابہ کے نے اپنے ہاتھ کہاں پہ مارے ہیں اپنی ایرانوں پہ مارے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ معاویہ بن حکم وسلم ہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں فلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی اب یہاں پہ بھی کیا ہے لمحہ جب رسول اللہ وسلم نے کیا کیا نماز پڑھا لی اب ہم نے دیکھنا ہے لمحہ کا جواب کب آئے گا تھوڑا سا لیٹ آئے گا لیکن آئے گا کہ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ معاویہ بن حکم سلیمی نے لیٹ کر دیا ہے درمیان میں کچھ اور بات بتانا شروع کر دی ہے اس بات کو آپ جملہ مترجہ کہہ سکتی ہیں تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھا لیبی ابھی ہوا و اممی تو میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو مارئی تم علیمن قبل تعلیم ہو میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم دیکھا ہے تعلیم دینے کے لحاظ سے تعلیم دینے میں ٹیچنگ میں آپ سے بہتر کوئی معلم میں نے نہیں دیکھا آپ خود دیکھ لیں کہ نماز میں کبھی رحمت اللہ کہہ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں صحابہ کے سے تمہیں کیا ہوا کیوں مجھے بول رہے ہو کیوں دیکھ رہے ہو اب آج کل کے کوئی امام صاحب ہوں میرے جیسے کوئی مولوی صاحب ہوں تو اس آدمی کی سب کے سامنے اچھی طرح بیسی کی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے, نہ کرے لیکن نبی علی صاحت وسلام کو دیکھیے آپ کے اخلاق کو سلام کیجیے آپ کے تحمل آپ کی بردوباری آپ کا صبر کے معاویہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی ایسا ٹیچر دیکھا ہے جو آحسنا تعلیم ممن جو تعلیم دینے میں علم دینے میں آپ سے بطر ہو فو اللہ بس اللہ کی قسم ما کہا آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں ولا دربانی آپ نے میری پٹائی نہیں کی ولا شتمانی آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا آج اگر مسجد میں کوئی گاؤں کا آدمی آ جائے کوئی بزرگ آ جائیں جنہوں نے کبھی موبائل استعمال نہ کیا ہو بیٹوں نے دیا ہو ابا جی آپ جا رہے ہیں موبائل لیتے جائیں تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں عمرے اور حج پہ جو بزرگ آتے ہیں مسجد نبوی مسجد حرامی ان کو آپ دیکھ لیں ان کے موبائل کی گھنٹیاں نماز میں بج رہی ہوتی ہیں اور نماز کے بعد لوگ ایسے گور رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے یہاں پہ دیکھیے بس اللہ کی قسم ما کہانی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں ولا غربانی آپ نے مجھے مارا نہیں ولا شتمانی آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا آپ نے میرے اوپر کوئی تنقید نہیں کی قال آپ نے کہا یہ کالا اسلم کا جواب ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھ لی قال آپ نے کہا کیا کہا انہ یقیناً یہ نماز لا یس الحفی ہا من امن الناس اس میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے لوگوں کا کلام اچھا ہو یا برا اللہ کلام ہے نا ہے اچھا کلام کہ اللہ آپ پہ رہمتے نازل کرے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ نماز میں لوگوں کی گفتگو میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے چاہے وہ اللہ ہو چاہے وہ یہ اللہ ہو چاہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی زمانے میں نماز میں کلام کرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی بلکہ اس زمانے میں صحابہ کرام سلام بھی کہتے نماز پڑھنے والے جواب بھی دیتے اور جو بعد میں ہے وہ یہ بھی پوچھ لیتا بھائی کون سی رقط ہے وہ بتاتا آگے سے بھی چوتھی رکت ہے تیسری رکت ہے یہ گفتگو جیز سے کسی زمانے میں لیکن آپ جائز نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان نہاد یقیناً یہ نماز لا یسرحفیہ اس میں کچھ بھی درست نہیں ہے لوگوں کے کلام میں سے کسی قسم کا کلام ہو چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو چاہے کسی حادت کی وجہ سے ہو کلام جو ہے وہ جیز نہیں ہے اگر آج کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجا کر امام کو خبردار کریں گی بھی یہ مسئلہ بن گیا ہے مثال کے طور پہ اچانک اسپیکر کے آواز نہیں آ رہی اب توجہ مبزول کروانا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا عورتیں عورتوں کی طرف آواز نہیں آ رہی کیا کریں گی تالی بجائیں گی یا امام صاحب کو غلطی کر رہے ہیں اور مرد حضرات خبردار نہیں کر سکے وارننگ نہیں دے سکے تو عورتیں پھر تالی بجا کے وارننگ دیں گی تو یہ طریقہ کار ہے گفتگو کی جاس نہیں ہے ان نما ہو و ہو وقلاقت القرآن آپ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں ان کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو بتا رہا ہوں یہی کچھ ہے سوائے اس کے نہیں یہ جو ہے یہ تصبیح کا نام ہے نماز کس کا نام ہے تسبیح, تسبیح, تسبیح ہے کا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مثال کے طور پہ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں یہ سبحان کلّہ عمر رکوع میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحانہ العظیم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ابی العالیٰ تو نماز تصبیح کا نام ہے اللہ کی تصبیح بیان کرنے کا نام ہے و تکبیر اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے اللہ اکبر کہنے کا نام ہے وقیرات القرآن اور نماز قرآن کی تلاوت کا نام ہے تو نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے گفتگو کرنا درست نہیں ہے اور اس ادیب سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا آدمی نماز میں گفتگو کرتا ہے جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی آئندہ کے لیے اس کو آپ معلومات دے دیں گے جہاں پہ نبی جنا... علیہ اللہ نے معاویہ سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مسئلہ نہیں جانتے تھے تو ان کو آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ نماز میں کسی قسم کا کلام کرنا جائز نہیں ہے البتہ یہ پتہ چل گیا کہ نماز میں کسی کی اصلاح کرنا یہ جائز ہے جیسے صحابہ کلام نے معاویہ کو چپ کروانے کے لیے رانوں پہ آپ نے کیا مارے ہاتھ مارے اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں نبی علی اللہۃ وسلام نماز پڑھ رہے تھے تنہا نماز پڑھ رہے تھے رات کی نماز عبداللہ بن عباس رضی اللہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گیا کدھر کھڑے ہو گئے کھڑا کدھر ہونا چاہیے تھا دائیں طرف ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کدھر کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز کے دوران ان کی اصلاح کی تھی کہ نہیں کی تھی ان کو آپ نے کان سے پکڑا اور درست جانب کھڑا کیا تو نماز میں گلتی کی اصلاح اس انداز سے گفتگو کیے بغیر وہ کیا ہے وہ جائز ہے مثال کے طور پہ جگہ خالی ہو گئی ہے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کے ساتھ مل نہیں رہا آپ خود اس کے ساتھ جا ملیں گے یا اس کو اپنے قریب کر لیں گے اور قریب کے ادھر ہونا ہوتا ہے امام کی جانب اگر آپ دائیں جانب کھڑے ہیں امام کے تو آپ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اگر آپ امام کی کس جانب کھڑے ہیں بائیں جانب کھڑے ہیں اور آپ کی ادھر جگہ خالی ہو گئی ہے تو پھر آپ خود حرکت کریں گے اور نبوی میں ایسے مناظر دیکھے گئے ہیں خصوصاً شنکیتی حضرات وہ ایسی حرکت کرتے ہیں مطلب کسی کو خبردار کرتے ہیں آگے آ جاؤ تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش رہتی ہے ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو افغانستان کے لوگوں کو جنوبی ایشیا کے لوگوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ نماز میں حرکت کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے اب مسئلے کا خود ان کو علم نہیں ہوتا تو جب وہ یہ چیز مسجد میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عربی تو جناب نماز میں کھیلتے ہی رہتے ہیں اب عربی نماز سے پہلے موبائل بند کرتے ہیں لیکن بھول جائے تو نماز میں بند کرتے ہیں کیونکہ موبائل کی گھنٹیوں سے دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے اور کئی دفعہ گھنٹی کی آواز غیر مناسب ہوتی ہے اس میں میوزک ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم نبوی کے نمازیوں کی نماز کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے ہم نے حرکت نہیں کرنی موبائل کو بند نہیں کرنا اور جو بند کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے ہی جو وہاں پہ نماز میں حرکت کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی اب پچھلی صف سے ایک آدمی چلتا ہے اور اگلی صف میں داخل ہوتا ہے اس کا بھی پاکستان انڈیا جنوبی ایشیا کے لوگ اردو اسپیکر لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں حالانکہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے غلطی آپ کی ہے کہ آپ تقلید کی وجہ سے نبی علی علیہ السلام کی احادیث کا علم نہیں لے سکے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے میں کیا کرتے تھے صحابہ کرام کیا کرتے تھے تو غلطی ان کی نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر دو پہلا باب کیا تھا نماز میں کلام کلام کرنے کی ممانعت یعنی کہ اس کا منع ہونا اب ہے دوسرا باب باب بابن صلاح جو عمل نماز میں جائد ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے جو عمل جو حرکت نماز میں کرنا جائد ہے کیا کچھ نماز میں کرنا جائز ہے کون کون سے عمل ہیں جو نماز میں مباح ہیں ان کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر چار سو پینسٹھ فور سکس فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے میں اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا کاف سے مراد ہے اتفاق اور اس اتفاق سے مراد کن کا اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابھی قطا دت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وهو بنت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطادہ جن کا نام کیا حارس بن ربعی ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانس نماز پڑھا کرتے تھے وهو اس حال میں کے حامل آپ اٹھائے ہوتے تھے کس کو اپنی نواسی امامہ کو امام کون بنتا زینب جو کہ زینب کی بیٹی ہے کون سی زینب بھائی بنتی رسول اللہ وہ زینب جو اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہے تو بنتی رسول اللہ یہ صفت ہے کس کی زینب کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی زینب کی جو بیٹی امامہ ہے اس امامہ کو اٹھا کر آپ نماز پڑھتے تھے اور یہاں پہ یہ تنبیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں لفظ ہیں یعم الناس کہ آپ نے اماما کو اٹھایا ہوتا تھا جب کہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہوتے تھے بطور امام اور ایک جگہ پہ لفظ آیا مسلم شریف میں یوسلیلناس جب کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے بطور امام اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے اچھا جی اب تعارف ہو رہا ہے امامہ کا امامہ کا پہلا تعارف کیا ہوا تھا بنت زینب کس کی بیٹی ہیں دوسرا تعارف ولی ابل آص ابن ربی ابن ابد شمس اور یہ ابو العاص بن ربی بن عبد ابدمس کی بھی بیٹی ہیں یعنی کہ ماں کون ہے زینب رضی اللہ تعالی انہا اور باپ کون ہے ابو العاص بن ربی بن عبد ابدمس یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں بعد میں ہمارے بھائی پریشان ہوتے ہیں اب توجہ کیجئے صحابہ کرام کے دشمن یہ باور کراتے ہیں کہ نبی علیہ سات اسلام کی بیٹی ایک ہی تھی کون فاطمہ, فاطمہ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی میں دلیل دیں تو یہ ایک دلیل آپ کے پاس آ گئی ہے کہ تعارف کیا کروا رہے ہیں بخت انصاری کہ امامہ وہ تو کس کی بیٹی ہیں زینب کی اور زینب وہ تو کس کی بیٹی ہیں بنت رسول اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور اس کی دلیل ویسے قرآن سے بھی ہے یاد المؤمنین و بناتا اللہ تعالیٰ کہہ, رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اللہ نے یہ نہیں کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں اللہ کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادریں لڑکا کے رکھا کریں پردہ کیا کریں اچھا اب دوسرا تعارف کیا امامہ کا کہ العاص بن ربی بن عبد شمس کی یہ بیٹی ہیں باپ کا نام کیا العاص اور العاص نبی علی اللہۃسلام کے وہ داماد ہیں جو بنی امیہ میں سے ہیں نبی علیہ اللہت والسلام نے چار میں سے تین بیٹیاں کن کو دی ہیں بن امیہ کو دی ہیں کتنا عظیم خاندان ہے جس کو نبی علی اللہۃسلام نے منتخب کیا دامادی کا شرف دینے کے لیے اور بنو ہاشم کو کتنی بیٹیاں دیں آپ نے ایک, ایک, ایک تین بیٹیاں بنی امیہ کو دیا آپ نے اللہ اکبر اور ابو العاص پھر وہ آپ کے داماد ہیں جن کی باقاعدہ آپ نے تعریف کی جب امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد ہمارے محبوب جناب علی رضی اللہ عنہ شادی کرنے لگے دوسری شادی تو جناب فاطمہ بہت پریشان ہوئی نبی علیہ صلاحت والسلام نے اس موقع پہ باقاعدہ تقریر کی باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کس سے ابو جہل کی بیٹی سے کہا اللہ کی قسم نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی اگر علی شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو فر کر دے یہ آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں العاص کا تذکرہ کرتے ہوئے العاص نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے پورے کیے ابو العاص کی آپ نے اس موقع پہ تعریف کی اور یہ آپ کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ العاص نے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی تو امیر المین جناب علی کی شان تو بہت بلند ہے وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے ان کے بارے میں دل میں بغذ ہونا منافقت کی علامت ہے لیکن العاص بھی عظیم صحابی ہیں اور یہ بھی آپ کے داماد ہیں ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے تو فعیدہ سجد وضا تو جب آپ سجدہ کرتے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آحا اس اماما کو زمین پہ رکھ دیتے کندھوں سے اتار دیتے ویدا کام اور جب کھڑے ہوتے دونوں سجدے کر کے نئی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم اللہ کو دوبارہ اٹھا لیتے اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگتے اسی وقت ہی آپ اماما کو نیچے بٹھا دیتے ان کے رکوع کے دوران بھی اماما نیچے ہوتی سجدوں کے درمیان بھی نیچے ہوتی اور جب آپ کھڑے ہوتے نہیں رکت کے لیے اٹھا لیتے اب چار رکت رکتوں پہ مشتمل نماز میں کتنی بار آپ نے اماما کو اٹھایا ہوگا کتنی بار زمین پہ رکھا ہوگا آٹھ دفعہ حرکتیں ہوگی آٹھ اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ کتنی رقطے ہو جائیں تین رقتیں ہو جائیں تو نماز کیا ہو جاتی ہے باتل ہو جاتی ہے اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علی الت وسلام جب زندہ تھے تب بھی رحمت اللہ تھے فوت ہونے کے بعد بھی رحمت اللہ ہے یہ آپ کی رحمت ہے آج کی ماؤں پہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں لیکن بچی رو رہی ہے بچہ رو رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو اٹھا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں نبی علی سلاۃ وسلام نے اماما کو اٹھا کر قیامت تک آنے والی ماؤں پہ قیامت تک آنے والے والدین پہ رحمت کی ہے اور اسی بھی پتہ چلا کہ جب ضرورت ہو تو نماز میں آپ حرکت کر سکتے ہیں بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے لیکن بچے کو اٹھانا اور رکھنا یہ ضرورت ہے تو بچے کو اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے آپ مختدی ہوں چاہے آپ امام ہوں یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز خاص تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تو نبی تھے اور آج بھی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں آپ کسی کو مسئلہ بتائیں نا مثال کے طور پہ آپ بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے اچھا وہ تو نبی تھے تم نبی ہو اور یہ حدیث آپ بتائیں کہ نبی علی سات السلام نے امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے تو کیا کہیں گے وہ تو نبی تھے تم نبی ہو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھنی تر کر دیں کیونکہ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی آپ تو نبی تھے ہم تو نبی نہیں ہیں جو بھی خیر کے کام آپ نے کیے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں کیوں؟ کیونکہ وہ تو نبی تھے ہم تو نبی نہیں ہیں اور اللہ کہہ رہے لقد کان رکم فی رسول اللہ وسوت حسنہ کہ نبی علیہ السات اسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں کیا مطلب جو کام آپ نے کیا وہ تم کرو جو آپ نے نہیں کیا اس سے تم بھی دور رہو تو اللہ کہے کہ آپ کی ایک ایک حرکت میں آپ کی پیروی کرو آپ کو آئیڈیل بناؤ آپ کو نبی اس لیے کر کیا گیا تاکہ ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے اپنے امال سنجام انجام دیں اور اگر یہ کہنا تھا کہ نہیں جی وہ تو نبی ہیں ہم نے وہ نہیں کرنا تو پھر ہم کس کی پیروی کریں کیا ہم ناود بلّہ کسی اور کو اپنا امام مانیں کیا ہم ناود بلا کسی اور کے نقشے قدم پہ چلے نبی علیہ سات اسلام کی ایک ایک حدیث پہ عمل کیا جائے گا آپ کی ایک ایک ادا ہمارے لیے نمونہ ہے لیکن چند ایک ایسی باتیں جن کے بارے میں قرآن نے یا خود آپ نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ خاص ہیں وہاں پہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے مثال کے طور پہ قرآن نے بتا دیا کہ چار شادیاں کس کے لیے عام لوگوں کے لیے ہیں لیکن پانچویں شادی عام لوگ آدمی کے لیے نہیں, نہیں, ہے, نہیں ہے یہ نبی علیہ السلط اسلام کے لیے تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے خاص ہے ایسی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے پھر بھی آپ کو پورا ثواب ملتا آج اگر ہم نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے نماز ہو جائے گی چاہے کوئی ازر نہ ہو نفل نماز لیکن لیکن سواب کتنا ملے گا آدھا ملے گا نبی علیہ السلام کی کئی خصوصیات ہیں وہ بتا دی گئی ہیں اور جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں پہ کہہ دینا جی دی آپ کے ساتھ خاص ہے یا غلط ہے اس لیے یہ امام نبوی رحمہ اللہ جب اس عدیز کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چیز خاص ہے نبی علیہ صلاحت اسلام کے ساتھ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کا یہ دعویٰ فضول ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مجبوری تھی کیا کہ اماما کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا رو رہی تھی تو امام نبوی نے کہا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے یہ سب بات اور فضول باتیں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں عمل کیا اور آپ کا یہ عمل پوری امت کے لیے کیا بن گیا قابل حجت بن گیا تو پہلی حدیث سے کیا بدلا کہ نماز میں بچے کو اٹھانا جائز ہے اس کے بعد حدیث نمبر چار فور سکس سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انمقیب روایت کس سے معاقیب بن ابو فاطمہ دوسی سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فر رجولی اس آدمی کے بارے میں یوسب ترابہ جو مٹی کو ہموار کر رہا تھا مٹی کو برابر کر رہا تھا یعنی کہ سیدہ کرنا چاہ رہا تھا تو سیدہ میں جانے سے پہلے مٹی کو کیا کر رہا تھا نماز کے دوران ٹھیک کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں یوں سب جو مٹی کو ہموار کر رہا تھا مٹی کو برابر کر رہا تھا مٹی کو ٹھیک کر رہا تھا کون سی مٹی ہے جہاں پہ وہ سیدہ کر رہا تھا جس جگہ سیدہ کرنا تھا اس جگہ کی مٹی کو کیا کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا قال آپ نے کہا ان کن تفایل اگر تم یہ کام کرنے والے ہو کیا مٹی کو ٹھیک کرنے کا واہدتاً تو ایک بار کرو افضل یہ ہے کہ انسان نماز میں بلاوجہ بجار حرکت نہ کرے اگر ایسی مٹی پہ سیدہ ہو سکتا ہے مٹی کو ٹھیک کیے بغیر تو ٹھیک کیے بغیر آپ سیدہ کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے لیے اس مٹی پہ سیدہ کرنا ان کنکروں پہ سیدہ کرنا ممکن نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے گرم ہیں یا مجھے تکلیف ہوگی میری توجہ نماز سے اٹھ جائے گی تو پھر اس مٹی کو ان کنکریوں کو ایک بار ٹھیک کریں یہ نہیں کہ نماز میں لگے رہیں تو اس حدیث پتہ کہ نماز میں کسی وجہ سے جو حرکت کرنی ہے وہ اتنی کریں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں باب نمبر تین باب اللہ یو عنل یہ باب کس بارے میں ہے نماز میں پہلو پہ ہاتھ رکھنے کی ممانت کے بارے میں پہلو پہ ہاتھ رکھ لینا اس انداز سے یا ادھر رکھ لینا نماز کے دوران تو یہ منع ہے اس بارے میں یہ حدیث ہے حدیث کا نمبر کیا ہے فور سکس سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی ابھی رضی اللہ عنہ قال جناب ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں نوہی رجلو مختصیر روکا گیا ہے اس بات سے کون کہہ رہے ہیں سب تو روکنے والا پھر کون ہوگا نبی علی ساتو اسلم تو نوہیا روکا گیا ان کے اللہ کے سن نے روکا ہے روکا گیا اس بات سے کہ رجلو کہ آدمی نماز پڑھے مختصر اس حال میں کہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہو تو نماز پہلو پہ ہاتھ رکھنا یہ منع ہے یہ درست نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر چار یہ کیا باب ہے باب الس وسط فصلاح نماز میں وسوسہ کے بارے میں یہ باب ہے حدیث کے نمبر کیا ہے میم اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی امام مسلم نے عن عثمان اپنی العاص روایت ہے جناب عثمان بن ابولاسکافی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے پاس آئے فقالہ تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان ن قد قطح ابینی وبین سراتی و قرآی یقیناً شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری تلاوت کے مابین حائل ہو چکا ہے نماز میں میری توجہ نماز میں نہیں رہنے دیتا کب رکوع کیا رکوع میں کیا پڑا سجدے میں کیا پڑا کتنی رکھتے ہو گئیں پتہ ہی نہیں چلتا تلاوت نماز میں فاتحہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی فاتحہ کے بعد تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی تو ان شیطان اب شیطان قد حال یقیناً حائل ہو چکا ہے رکاوٹ بن چکا ہے بہ نی میرے درمیان اور میری نماز اور میری قرات کے مابین میری تلاوت کے مابین یل بسا علیہ اس حال میں کہ وہ اس نماز کو میرے اوپر خلط ملد کر دیتا ہے نماز کو اور نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کو میرے اوپر خلط ملد کر دیتا ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کا شیطان له خن خن آپ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے جو نمازی کی نماز خراب کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے یہ جو شیطان ہے نقال اسے کہا جاتا ہے خن ضب بھی پڑھ سکتے ہیں خن بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ خن ضب بھی پڑھ سکتے, پڑ سکتے ہیں زیادہ مشہور کیا ہے خن یا پھر خن تو یہ وہ شیطان ہے جسے کیا کہا جاتا ہے یعنی کہ جو نماز خراب کرتا ہے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے یہ خن ہے فائدہ تو جب تم اسے محسوس کرو تمہیں پتا چلے کہ اشتان آ چکا ہے نماز خراب کر رہا ہے, مسوسے رہا ہے جب تم اسے محسوس کرو فتعود باللہ تو اللہ سے پناہ مانگو منہ اس شیطان سے بچنے کے لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے وط فل اور, اور پھونک کے ساتھ تھوکو اتفول کا مطلب ہوتا ہے کہ پھونکنا بھی اور ساتھ ہلکا ہلکا تھوکنا بھی ہلکا ہلکا لیکن تھوک بہت ہلکی سی ہوگی تو وطفل اور تھوک کے ساتھ پھونکو حالان ساری کا اپنی بائیں جانب سلاتن تین دفعہ یہ کہ تین دفعہ یہ کام کرنا ہے اوز باللہ پڑھنا اوز باللہ ابن الشیطان الرجیم اور تین دفعہ کیا کرنا ہے پھونکنا ہلکی تھوک کے ساتھ یہ کام ہاں بائیں طرف یہ تین دفعہ کرنا ہے اور بائیں طرف سے مراد کیا ہے اپنی بائیں طرف تک محدود رہنا ہے ساتھ والے نمازی پہ پھونکنا اور تھوکنا نہیں ہے ورنہ نماز میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے شیطان آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کے پاس نہیں تو آپ اپنی بائیں جانب تین بار پھونکیں ہلکی تھوک کے ساتھ تاکہ وہ دفع ہو جائے قال جناب عثمان کہتے ہیں ففعلت عالتال تو میں نے یہ کام کیا یعنی میں نے اس پہ عمل کیا فد حب عنی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے لے گیا اللہ نے اس چیز کو مجھ سے دور کر دیا شیطان کو شیطان کے وسوسوں کو اللہ نے مجھ سے دور کر دیا تو یہ بھی حدیث بالکل وعدے ہے مسلم شریف کی حدیث ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اردو اسپیکنگ کئی علمائے کا نام اس سے بھی روکتے ہیں جب یہ وہ چیز ہے جس کی رہنمائی کس نے کی ہے نبی علی صاحب السلام نے اور صحابی نے عمل کیا ہے اس کے اوپر اور ان کو فائدہ بھی ہوا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان ہماری نماز ہماری تلاوت دونوں کو پسند نہیں کرتا دونوں کے معاملے میں وسوسے ڈالتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے اور اس شیطان کا نام کیا خنزب اور یہ غیبی چیز ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے کس نے بتایا ہے نبی علیہ السلام نے یہ غیبی بات بتائی ہے اور ہمیں معلوم ہوگی آپ کے ذریعے اچھا اب مجھے پتہ چل گیا شیطان کو کیا کہتے ہیں جی تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا نہیں مجھے غیب کی کافی باتیں معلوم ہوئی ہیں نبی علیہ السلط اسلام کے ذریعے جنت میں نے نہیں دیکھی آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی جہنم نہیں دیکھی قبر عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا عہدے کوثر نہیں دیکھا, دیکھا. روزے قیامت جو میزان ترازو ہوگا وہ نہیں دیکھا پل رات نہیں دیکھا لیکن تمام غیبی چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے اور یہ غیبی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب غیبی باتیں معلوم ہو گئیں تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا بالکل نہیں آپ عالم الغیب ہو گیا بالکل نہیں نبی علیہ السلام کا غیبی علم سب سے بڑھ کر ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں کیا ہے ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہو اس لیے عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے اور اس لیے بھی پتہ چلا کہ نماز کے دوران عود بلا پڑی جائے گی اور نماز کے دوران ہی تین دفعہ پھونک کے ساتھ ہلکی تھوک کے ساتھ ہلکی تھوک کے ساتھ پھونکا جائے گا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جناب عثمان نے عمل کیا تو انہیں فائدہ ہوا اور اگر میں اس پہ عمل کروں فائدہ نہ ہو تو نقص مجھ میں ہے وظیفے میں کوئی کمزوری نہیں ہے ہو سکتا ہے میرے گناہ ایسے ہوں جن کی مجھے سزا مل رہی ہو ہو سکتا ہے میں حرام کھاتا ہوں حرام جو ہوتا ہے حرام کھانا یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے دیگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ورنہ وظیفہ بالکل ٹھیک ہے اب باب نمبر پانچ کیا باب اسوی نماز میں بولنے کے بارے میں تو پہلا باب ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا تعلق تھا ہماری فصل سے اس کا تعلق یہ تھا کہ نماز میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں نا یہ پھونکنا ہلکی تھوک کے ساتھ یہ نماز میں عمل ہے تو یہ جائز ہے اب ہے باب و بھولنا نماز میں بھولنا حدیث نمبر کیا ہے 469 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبد ابن محینہ روایت ہے عبداللہ بن بحینہ سے بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے ورنہ یہ کیا ہے عبداللہ اللہ بن مالک الازدی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں نواد پڑھائی کن کو صحابہ کو کون سی نواز از ازہر ظہر کی فقام فرقات العین تو آپ پہلی دو رکتوں میں کھڑے ہو گئے کرنا کیا تھا دو رقتوں کے بعد بیٹھ کے تشعود کرنا تھا اتحاد پڑھنا تھا لیکن آپ بیٹھنے کے کی بجائے کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے تیسری رقط کے لیے فقام الاولیین تو آپ پہلی دو رقطوں میں کھڑے ہو گئے لم یجلس بیٹھے نہیں فقام الناس آؤ تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے الصلا یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی بن تدر الناس و تسلیم ہو اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے تو کب بارہ تب آپ نے کیا کیا آپ نے اللہ اکبر کہا وہ جالس جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے بیٹھے بیٹھے اتہیات میں بیٹھے بیٹھے کیا کہا اللہ اکبر فسائد سعد تعینی تو آپ نے دو سعدے کیے کون سے سعیدے صاحب کے سعیدے بھول کیا بولے تھے پہلا تشہد بھول گئے تھے اور پہلے اتشا نماز میں کیا ہے واجب ہے واجب سے زیادہ اہمیت والی چیز کون سی ہوتی ہے ارکان جن کو ہمارے یہاں فرائض بھی کہہ لیتی ہیں تو ارکان کی اہمیت زیادہ ہے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ واجب ہے کہ رکن ہے رکن ہے سورہ فاتحہ رہ گئی تو سعید احصاب سے کام نہیں چلے گا اتنی بڑی غلطی ہے کہ سورہ فاتحہ کا متبادل سعید اصحب نہیں ہو سکتا کسی رکعت میں آپ نے دو سجدوں کی بجائے ایک سجدہ کر لیا اور سجدہ صاحب بعد میں کر لیا کام چل جائے گا نہیں وہ رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گی رکوع آپ بھول گئے رکوع نہیں کیا آپ نے تو رکوع سجدہ سورہ فاتحہ یہ چیزیں ارکان ہیں لیکن پہلا اتشا جو ہے وہ کیا واجب ہے تو سجدہ صاحب سے کام چل سکتا ہے تو اس لیے آپ نے کیا کیا جب آپ پہلا اتشا بھول گئے تو اب آپ نے کیا کیا دو سجدے کیے کب وسلم سلام پھیرنے سے پہلے, پہلے. یعنی کہ آپ اور صحابہ اکرام پڑھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں،, دعائیں پڑھ چکے ہیں سلام پھیرنے کا وقت تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کیے سماس پھر آپ نے سلام پھیرا <تصح> اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کامل اور مکمل انسان ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے آپ سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے محترم ہیں لیکن کبھی کبھی آپ بھی بھول جاتے تھے اور یہ آپ کے بشر ہونے کی نشانی ہے یہ آپ کے انسان ہونے کی علامت ہے اگرچہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں لیکن یہ بھولنا کس چیز میں تھا یہ عمل میں بھولنا تھا تبلیغ میں نہیں اللہ کا پیغام ویسے پہنچایا جیسے اوپر سے نازل ہوا تھا نماز کا طریقہ ویسے بتایا جیسے اوپر سے نازل ہوا تھا نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے بولنے والے نہیں تھے تبلیغ میں بولنے والے نہیں تھے لیکن اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے بعد میں کسی ایک نماز میں آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے حدیث نمبر چار سو ستر فور سیون زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا حدیث کے راوی کون ہے صحابہ کے میں سے جناب ابو ان عن ابی رہی جناب سے ہُراثر و قال ابو کہتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صلاحیل عاشی جی کون سی نماز عشیی سے مراد ہے زوال کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں زور اور اثر مراد ہیں زوال کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز آپ نے پڑھائی ان کی یا زور تھی یا اثر تھی بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں صاف صاف آیا کہ وہ زور کی نماز تھی دوسری روایت میں صاف صاف آیا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو اس میں بھول ہوئی ہے راوی سے پتہ نہیں چل رہا کہ زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی بہرحال دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی قال ابن سیرین امام ابن سیرین کہتے ہیں یہ کہاں سے آ جی اچانک جناب ابو حریرا سے حدیث کس نے سنی ہے ابن سیرین نے امام محمد ابن سیرین وہ جو خوابوں کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے یہ وہ ابن سیرین ہیں تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ سما ابو حریرا جناب ابو ریرہ نے اس نماز کا باقاعدہ نام لیا تھا یعنی کہ ابو حرا نہیں بولے میں بول گیا ہوں وہ زور کی نماز سے یہ عصر کی کون بولا ابن سیرن کہتے ہیں میں بولا ہوں ابو رحرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا ابن ابلرین کہتے ہیں سم مہ اب را ابو رحرا نے اس نماز کا نام لیا تھا نسیب تو آنا لیکن میں بھول گیا ہوں ہم کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالتے ہیں کسی اور کے اوپر یہاں ابن سرین ذمہ داری خود قبول کر رہی ہے دوسری جانب ایسی روایات پڑھ کر احادیث کے اوپر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیں حدیث بیان کرنے والے راویوں نے کتنی احتیاط کی ہے میرے جیسا کوئی ہوتا تو کام چلا لیتا بھئی زور ہوگی اثر ہوگی کسی ایک کا نام لے دیں بس ٹھیک ہے مول بھی گئے تو کیا ہوا زور کا نام لے لیں اثر کا تو یہ وہ سوچتا ہے جس میں تقوی پرہیزگاری نہ ہو وہ لوگ متقی تھے پرہیزگار تھے اس لیے بڑی امانت سے بتا دیا کہ ان دو نمازوں میں کوئی ایک نماز تھی ابو رحرا نے اس کا نام لیا میں بھول گیا قال وہ کہتے ہیں کون ابو رحرا بنا رکھا تو آپ نے ہمیں دو رکھتے پڑھائیں زور کی نماز کتنی رکھتے ہوتی ہے جی اور اصل کی بھی چار تو آپ نے ہمیں دو رکھتے پھر سلام پھیر دیا فقام تو آپ کھڑے ہوئے الا خشب معرود فل مسجد مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی جانب مسجد میں ایک لکڑی تھی اس کے اس کا سہارا لے کے آپ کھڑے ہو گئے فتھک کا اس پہ آپ نے ٹیک لگا لی کہ اس انداز سے کھڑے تھے گویا کہ آپ ناراض ہیں گویا کہ آپ غصے میں ہیں وادا السرا اور آپ نے اپنا دیا ہاتھ کس پہ رکھا بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا وہ شب بک بینس اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیق کی کیا کی تشبیق, تشبیق کی اب آپ کہیں گے تصویح کیا چیز ہے اس کا ترجمہ کریں تو یہاں پہ پہلے تو میں یہ آپ سے شکوہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ میرے جیسے کسی طالب علم سے سوال کرتے ہیں تو سوال میں اگر سو لفظ ہیں تو اس میں سے تیس انگلش کے ہوتی ہیں تیس کس کے ہوتے ہیں انگلش کے اور پھر اگر وہ میرے جیسا کو پوچھ لے بھی اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو آپ ذہن میں سوچتے ہیں مولوی کو ظہر ہی لگتا ہے پڑھا لکھا مولوی نہیں ہے سکاظر قسم کا نہیں ہے اچھا اگر یہی انداز ہم آپ کے ساتھ اختیار کریں کہ ایسے ہی ہم حدیث کا ترجمہ کریں کہ جی آپ نے تشویق کی تو بتائیں آپ کا کیا بنے گا تو یہ انداز درست نہیں ہے جب اردو میں بات ہو رہی ہے تو آپ اردو میں بات کریں چلے ورنہ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں اور انگلش کے بہت سارے الفاظ اس میں داخل کر دیتے ہیں تو عالم دین جواب دے تو عربی کے بہت سے الفاظ داخل کر دے گا تو نہ آپ سمجھیں گے نہ وہ سمجھے گا تو ور و شب کبئی نہ آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان کیا کی تشبیق, تشبیق کی یعنی کہ اپنی انگلیوں کا جال بنایا انگلیوں کا کیا بنایا اچھا جال, جال. جال یعنی کہ انگلیاں ایک دوسری میں داخل کر دی یہ, یہ. یہ <تصفح> ہے تشبیق اور یہ تشبیق نماز میں منع ہے یہ تشبیق نماز میں منع ہے کچھ علماء اکرام کا موقف ہے کہ ہر وقت منع ہے لیکن صحیح بات یہ کہ منع کب ہے <تصفح> نماز میں اور اس کی دلیل ابو دعود شریف کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علی سات و اسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ وضو کر کے جب مسجد میں آؤ تو راستے میں تشبیق نہ کرو یعنی کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے الفاظ آپ کے ایسے نہیں ہیں الفاظ یہ ہیں کہ جس نے وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا اور راستے میں اس نے تشبیق نہ کی تو اس کو یہ یہ ضرور صبح ملے گا فرمایا تشبیق نہ کی وہاں پہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وضو کر کے مسجد میں آنے والا نماز کے حکم میں ہے ان کی ابھی نماز اس کی شروع نہیں ہوئی لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے نیکیاں اسے پہلے ہی ملنا شروع ہو گئیں گویا کہ وہ نماز میں ہے تو اس لیے جب آپ نماز کے حکم میں ہیں تو آپ کو تشبیق کرنے کی اجازت نہیں ہے انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ کام آپ نہ کریں جب یہ نماز سے پہلے اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ نماز کے حکم میں ہیں تو باقاعدہ نماز میں کیسے اجازت ہوگی تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے تشبیق کی کیونکہ آپ کیا کر چکے تھے آپ تو اپنی طرف سے سلام پھیر چکے تھے وہ شبہ کا تو آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیق کی وضاح خط من اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ رکھا یہ کیسے ہوگا ایسے یہ دیکھیں رخسار کون سا آپ کا دایاں اور ہتھیلی کون سی بائیں یہ دیکھیں اور اتھیلی کی بار والی جانب جو ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی, اپنی دائیں رخسار کو رکھا ہے پشت یعنی کہ ہتھیلی کی پشت یہ ہوئی نا اس انداز سے و اور آپ نے رکھا خط المن آپ نے دائیں رخسار کو الدا کفیسرا اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ خراج سر سرعن من ابوابل مسجد جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اس سے پتہ چلا نماز کے بعد کے جو اسکار ہیں وہ اسکار کیے بغیر آپ مسجد سے جا سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے بیٹھے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے جب تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے کیا اللہ فلو اللہ مرحم ہو اللہ مسلی علیہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اے اللہ اس پہ رحمت ناد فرما فرشتوں کی دعائیں فری میں مل رہی ہیں اور میرے وہ بھائی جو سمتے ہیں کہ جگہ تنگ ہوتی ہے اس لیے وہ پچھلی صف میں آ جاتے ہیں وہ بھی بات دھیان سے سنیں بڑی توجہ سے آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کر اگر جگہ میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو آپ آگے ہو جائیں سیدے والی جگہ پہ ہو جائیں سیدے والی جگہ کس کی ہے آپ کی نماز کی جگہ ہے بجائے اس کے کہ آپ پیچھے جائیں وہ تو آپ کی نماز کی جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رہیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو بر یہ لوگ نکل گئے جن کو جلدی تھی وہ نکل گئے آج بھی اگر آپ نے آفس جانا ہے بڑی مشکل سے دس منٹ کے لیے چھٹی لے کر آئے ہیں یا گورنمنٹ مزدوری کر رہے ہیں آپ جلدی جانا چاہتے ہیں گناہ نہیں ہے آپ چلتے ہوئے بھی اسکار کر سکتے ہیں راستے میں بھی کر سکتے ہیں تو تیز رفتار لوگ جو تھے جلد باز جو لوگ تھے وہ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے فقالو تو انہوں نے کہا کنہوں نے جو لوگ لے گئے تھے جو لوگ رہ گئے تھے فقال انہوں نے کہا قاصرتیسلا نماز میں کمی ہو گئی ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نماز میں کمی ہو گئی ہے لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرم عالم الغیب نہیں تھی ورنہ آپس میں ایسے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے اصول تو بھول گئے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے اس لیے تو بھول گئے وفیل قومی اور لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے وفیل قومی ابو بکر ان عمر لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے فہابا ان تو انہوں نے ہیبت محسوس کی اس معاملے میں کہ آپ سے کلام کریں آپ سے گفتگو کریں ان کے ابو بکر و عمر کو بھی جھرت نہیں ہو رہی جسارت نہیں ہو رہی کہ آپ سے پوچھیں اللہ کے سر نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے فہابا یوکریم اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا صحابہ اکرام کے دلوں میں کتنا احترام تھا کتنا جلال تھا کتنی آپ کی حیبت تھی ابو بکر عمر جیسے لوگوں کو جرت نہیں ہو رہی بات کرنے کی وفیل قومی رد الفی یہ دئی طول اور لوگوں میں ایک آدمی تھا فی یہ ہی جس کے ہاتھوں میں طول ان کیا تھی لمبائی تھی یعنی کے اس کے ہاتھ باقی لوگوں کے مقابلے میں کچھ لمبے تھے اس لیے اس کو کیا کہتے تھے ذل یدین یعنی کہ لمبے ہاتھوں والا یو قالیہ اسے کہا جاتا تھا ذوال دو ہاتھوں والا تو کیا باقی لوگ ہاتھوں والے نہیں ہیں مراد یہ ہے کہ لمبے ہاتھوں والا قال تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم <تصفح> <تصفح> ہو گئی ہے اس سے پتا چلا کہ صحابہ اکلام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی علی السلام بھول سکتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے تو کیا عقیدہ کی ہوا صحابہ اکلام کا بھول سکتے کیا آپ بھول گئے ہیں ام قسر و تصلاح یہ نماز کم ہو گئی لیکن میں پھر بتا دوں تبلیغ کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بھولنے والا نہیں بنایا قالا تو آپ نے کہا لم انسا نہ میں بھولا ہوں ولم لم اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بھول سکتا ہوں تو تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے تم نے بھولنے کی نسبت میری طرف کی ہے تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے تم تو کافر ہو گئے ہو تم تو گستاخ ہو گئے ہو یہ نہیں آپ نے کہا یہ کہا کہ اس موقع پہ میں بولا نہیں ہوں لم انسا میں نہیں بولا ولم تخسر اور نہ ہی نماز میں کمی ہوئی ہے فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما یقولی کیا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ذریعدین کہہ رہا ہے فقال و تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے سر ضلع ٹھیک کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دو رقطیں پڑھائی ہیں فتح دما تو آپ آگے بڑھے فصل ماترک تو آپ نے وہ نماز پڑھائی ماں ترک جو آپ چھوڑ چکے تھے کتنے رقطیں چھوڑ دی تھیں آپ نے دو سما سلامہ پھر آپ نے کیا سلام کیا سلام پھیرا سما کبراہ اب چار رکھتے ہو گئی ہیں سلام پھیر لیا ہے سم مقبرہ پھر آپ نے کیا کہا اللہ اکبر کہا جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی تھی اس میں کیا ہوا تھا سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے حساب کے سجدے کیے تھے اس دوسرے حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ حساب کر رہے ہیں تو سم مکبرہ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا وہ سجادا اور آپ نے سجدے کیے مثلا سجود ہی اپنے عام سجدوں کی طرح او اطول یا ان سے بھی لمبے سجدے سم ارفا راسو پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا سے سجدوں, سجدوں سجد. سے اور آپ نے کیا کیا اللہ, اللہ اکبر اکبر کہا کہا سر اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ, اللہ اکبر. اکبر. یہ ہاں یہ ابھی آپ نے پہلا سجدہ کیا نماز پڑھائی جو آپ چھوڑ چکے تھے او اسے لمبا سم ارفا راسو پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا وہ اور کیا کہا اللہ اکبر کہا و سدا اور آپ نے سجدہ کیا مصر سدود آپ نے عام سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا اب کتنے سجدے ہو گئے دو پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا کس دو سے دوسرے سجدے سے وکبرا اور آپ نے کیا کہا اللہ اکبر کہا اب یہاں پہ سرام پھیرنے کا تذکرہ نہیں آیا ایسے ہی ہے نا تو آگے آتا ہے فروبہ ماسعل تو بعض دفعہ انہوں نے اس سے سوال کیا کنوں نے کس سے سوال کیا ابن سیرین کے شگردوں نے ابن سیرین سے سوال کیا سمجھ محمد ابن سیرین کے شگردوں نے محمد ابن سیرین سے سوال کیا کہ تم مسلمہ پھر آپ نے سلام پھیرا فجقول تو وہ کہتے کون ابن سیرین نبی تو مجھے بتایا گیا ہے ان عمران ابن حسین قال کے عمران بن حسین نے کہا سما سم سلامہ پھر آپ نے سلام پھیرا یعنی کہ یہ حدیث تھی ابن سرین نے کیسے لی تھی جاب سے لیکن یہ جو آخری لفظ ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا یہ کس سے لیا ہے عمران بن حسین دوسرے صحابی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں سلام پھیرا جائے گا سلام بھی ہوگا تب جا کے سید صاحب آپ کے مکمل ہوں گے تو بہرحال نبی علی الصلاۃ وسلام ہر چیز میں آگے ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں مقدس ہیں محترم ہیں اور تبلیغ کے معاملے میں آپ معصوم ہیں قبیلہ گناہوں کے معاملے میں آپ معصوم ہیں کفر و شرق سے آپ معصوم ہیں لیکن نماز میں تشاہد آپ پہلا بھول گئے اور کبھی آپ نے چار رکتوں کی نماز میں دو رکتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پانچ رکھتے ہیں پڑھا دی تو یہ کبھی کبھی ہوا ہے تو ایسی بھول جو ہے وہ آپ سے سرزد ہوئی ہے اور یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے دین اللہ کا جو آپ نے پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے قرآن جو پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے اور مسئلے جو آپ نے بتائے ہیں احکام بتائے ہیں ان میں کوئی بھول نہیں ہے لیکن وہ نماز جو آپ بتا چکے جس کا طریقہ وعدے کر چکے اس میں عمل کرتے ہوئے کبھی تشود آپ بھول گئے ہیں یا دو رقطوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے یا پانچ رقطیں آپ نے پڑھا دیے ہیں تو ایسا ہوا ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور یہ آپ کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی گستاخی نہیں ہے اگر توہین و گستاخی ہوتی تو صحابہ کے کی احادیث کبھی بھی بیان نہ کرتے اور امام بخاری امام مسلم جیسے عظیم امام ایسی احادیث کو اپنی کتب میں درج نہ کرتے تو اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق دے اس بارے میں ایک حدیث رہ گئی ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ شاء درس میں ہوگا فی الحال ہم نے سجدہ صاحب کے تعلق سے دو طریقے پڑھ لیے ہیں اور چونکہ ٹائم آپ کا ہو چکا ہے اس لیے میں یہیں پہ گفتگو روکتا ہوں جو باتیں رہ گئی ہیں ان ان کا تذکرہ اندہ درس میں ہوگا و دعوانا عانا الحمد رب العالمين